کافروں کے سامنے اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی بحدانیت کا ثبوت یہی مکی صورتوں کا خلاصہ ہوتا ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ مکی صورتوں میں اکثر مخاطب کفار ہیں تو کفار کیونکہ اللہ کے کی وجود ہی کے منکر تھے اگر کوئی قائل تھا تو تین سو ساڑھ بھوتوں کا قائد تھا مکی صورتوں میں اکثر شرک کا افطار شرک کا خاتمہ اور اللہ رب العزت کے وجود پر بے شمار برائے بیان کیے جاتے ہیں اور سور راج مکی ہے اس میں بھی تقریباً وہی مضمود ہے لیکن ہر سورج کا ایک اپنا راستہ ہوتا ہے اپنا ایک انداز ہوتا ہے مکی ساری سورتیں نازن تو ہوتی ہے اللہ کی وجود اور اللہ کی بہدانیت کے لیے لیکن سمجھانے کا انداز ہر سورت کا الگ الگ ہوتا ہے کہیں پر کشتی کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی ہے کہیں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تمہاری کشتی سرخ ہوتی ہے تو تمہارے دل میں کوئی احساس پیدا ہوتا ہے کسی ذات کا تو یہ مثال دے کے کہیں اللہ کے وجود کو منوایا جا رہا ہے اس شور مباحقات کے اندر ایک انفرادی انداز اختیار کیا گیا جس میں ایسے گوڑا کے دلائل پیش کیے گئے کہ ایک عقلمند آدمی اسے تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ حرک العزت کی وجود پر اصلی دلائل پیش کیے گئے اور بڑے وابے اس کے دلائل پیش کیے گئے اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی قدرت پر بے شمار دلائل پیش کیے گئے خصوصا جس بات کو موضوع بنا کر جس بات کو دلیل بنا کر کفار فارن کے سامنے رکھا گیا وہ یہ تھا کہ دیکھو تمہارے سر پر جو یہ آسمان ہے اس کی رفعت اس کی مسبت تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے ذرا سوچو اندازہ لگاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے کافروں کو اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ تم خدا کے منکر ہو تم کیسے ہو دیکھو اس آسمان کو دیکھو تم اس کی اسعتوں کے لیے تم اپنے ذہن کے اپنے عقل کے جتنے بھی گھوڑے دوڑا دو تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس کی وسعت کتنی ہے یہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے پھر یہ تو آسمان ہے پھر اس آسمان کے اوپر جو اللہ رب العزت نے چاند اور سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ سورج اپنی جگہ پر ایک پورے آلم میں روشنی پہنچا رہا ہے وہ چاند اپنی جگہ پر ہے لیکن پورے عالم میں گویا تو روشنی پہنچا رہا ہے پھر اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ دیکھو یہ, چاند دیکھو یہ سورج دیکھو یہ ایسی منظر ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے اور تم اس کو رکھو تم جہاں پر کھڑے ہو اس زمین کو تم دیکھو کہ اس کی زمین کی اس تک تم نہیں پہنچ سکتے کہ یہ زمین کہاں تک پھیلی ہوئی ہے پھر اس زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے بے شمار سبزے اگائے ہیں بے شمار تمہارے لیے میٹھے میٹھے پانی کے دریا بہائے ہیں اس میں گویا تمہارے لیے چشمے بھی ہیں اور بے شمار وادیاں تمہارے لیے آباد کی گئی ہے کیا تم اندازہ کر سکتے ہو ساری چیزیں ایسی بن گئی ہیں اور ہمارے وجود کی سب سے بڑی دلیل دیکھو کہ یہی ایک زمین ہے اس پر ہم کئی قسم کے سبزیاں اگاتے ہیں کئی قسم کے پھول اگاتے ہیں لیکن سارے پھول ایک جیسے نہیں ہوتے کسی کا رنگ کیسا ہوتا ہے کسی کا رنگ کیسا ہوتا ہے بے شمار ہم پھل اس پر پیدا کرتے ہیں تو ساروں کے ذائقے ایک جیسے نہیں ہوتے اللہ رب العزت اس پورے مبارکہ کے اندر کافروں کو دس دیا اور ان کو دعوت سے فکر دی کہ تم کی زمین شہر شہرتوں پر اس زمین کی تفریح کرو کہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ رب العزت ہے اس کو کس حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ ایک ہی باغ کے اندر تم داخل ہو جاتے ہو مختلف داغ دیکھتے ہو وہ ایک ہی زمین پر رہے ہیں لیکن تم آم کھاؤ گے تو ذائقہ اور ہوگا جامن کھاؤ گے تو ذائقہ اور ہوگا انجیر کھاؤ گے تو ذائقہ اور ہوگا امرود کھاؤ گے تو ذائقہ اور ہوگا یعنی اللہ نے اسی زمین کے اوپر ان تمام پھلوں کو اور پودوں کو اور پھولوں کو اگایا ہے لیکن رنگ کے لحاظ سے سارے مختلف ہے ذائقے کے لحاظ سے سارے مختلف ہے پانی ہی کو تم دیکھ کہ دریا میں جو پانی بہ رہا, رہا ہے اور جس کو چشمہ کہا جاتا ہے تو اللہ حرم الزند مبارکہ کے اندر یہ سارے دلائل بیان کر کے, کے درسے عبرت رکھا کہ تم ذرا سوچو تو صحیح یہ سوکھے پہاڑوں کے اندر جو چشمے جاری ہو رہے ہیں ٹھنڈا پانی آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور ذرا کبھی تم ان پہاڑوں پر تو نظر کرو کہ جو ہمیشہ برف سے ہمیشہ برف سے پوش ہوتے ہیں اور ان کی چوپیاں آسمانوں سے بات کرتی ہے تو یہ کیسے بن گئے یہ کہاں سے آ گیا از مختصر اس سورہ مبارکہ کے اندر کائنات کی ایک ایک چیز کو بیان کر کے گویا کہ ان کے سامنے اجاگر کیا گیا اور بتایا گیا کہ جناب ان چیزوں پر غور سپورو خوش سپرو کہ کیا ہے ایک کس طرح بن گئی اللہ آپ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کو کیسے بنا لیتا ہے سخت ہوتی ہے اکل یہ کہتی ہے وہ اندر سے بھی سخت اور وہ سخت ناریل کو کس قدر خشک ہوتا ہے لیکن جب اس کو توڑا جاتا ہے تو اندر پانی موجود ہوتا ہے تو اللہ حرب الزت نے تمام قدرت کے کئی سمیٹ اور اپنی حکمت کے سارنا میں بیان کیے کہ ذرا غور کرو اس پر کہ اللہ رب العزت کیسا قادر مطلق ہے اس میں تمہارے لیے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں تمہارے لیے کیسی کیسی مویشیاں پیدا فرمائی ہیں مویشیوں کے متعلق ذکر ہوا کہ دیکھو تم کس طرح انکار کرتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا ہے یا سرکار سے کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ رب ہمیں مرنے کے بعد اٹھائے گا ہم تو سارے مٹی ہو جائیں گے مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے جب مٹی میں مل جائیں گے ہمارا پورا جسم ہماری ہنیاں ہمارا گوشت ہمارے سارے آسار جب مٹی میں مل جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو جب وہ مٹی میں ہم نظر ہی نہیں آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کیسے اٹھائے گا عقلی سوال تھا اکلی سوال تھا ان کا کہ اللہ رب العزت ہمیں کیسے اٹھائے گا تو اب اللہ نے ان کو عقلی جواب دیا اللہ نے فرمایا دیکھو تم یہ بات کرتے ہو کہ جب تم مٹی میں مل جاؤ گے تمہاری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی اور مٹی میں تمہاری ہڈیاں تمہارا جسم کہیں نظر نہیں آئے گا بس مٹی مٹی نظر آئے گی تو اللہ تمہیں قیامت میں کیسے جما کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تم اپنی مویشیوں کو دیکھو کہ تمہاری مویشیاں اسی منہ سے چارہ کھاتی ہیں ایک ہی منہ ہے اس کا چارا کھانے کا اور ایک ہی میدا حتم کرنے کا لیکن ایک ہی میدے سے وہ چارہ گزر رہا ہے اسی میدے سے دودھ گزر رہا ہے اسی میدے سے خون گزر رہا ہے لیکن جب ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں تو دودھ کے اندر نہ خون کا رنگ آتا ہے نہ گویا کے فجلا کی بو آتی ہے تو جس طرح ہم گویا کے میوے گویا کے ہم مویشیوں کے اندر سے ان کے چارے کو الگ کر دیتے ہیں ان کے فضلے کو الگ کر دیتے ہیں اسی رنگ کے اندر خون بھی چل رہا ہے اسی رتھ کے اندر فجرا بھی جا رہا ہے اسی رتھ کے اندر دودھ بھی جا رہا ہے یہ اللہ قاضر مطلق ہے کہ خون سے دودھ کو الگ کر دیتا ہے فضرا سے دودھ کو الگ کر دیتا ہے اور جب تم دودھ نکالتے ہو نہ دودھ کے اندر فضرا کی بوہ ہوتی ہے نہ دودھ کے اندر برا کہ خون کا رنگ ہوتا ہے تو جس طرح اللہ رب الج ایک جانور کے اندر سے صاف شفاف دودھ کو اس کے میدے میں سے اس کے فضلے میں سے ان کے خون میں سے نکال کر تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہے اسی طرح اللہ کل قیامت مت مجموعہ کر دیں کہ جب تمہارا جسم دیکھیے جب میدے میں جاتا ہے تو سارا وہ گویا کے چارہ مکس ہو جاتا ہے اس میں کہاں دودھ ہوتا ہے اس میں کہاں خون ہوتا ہے پھر وہی چارہ خون کی صورت اختیار کرتا ہے وہی خون سے پھر دودھ کی صورت اختیار ہو جاتی ہے لیکن جب دودھ کوئی گویا کے کسان نکالتا ہے دودھ گویا کے وہ شخص نکالتا ہے مویشی پالنے والا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو اس دودھ کے اندر خون کی رنگت ہوتی ہے خون کی رنگت تو کنار خون کی بو نہیں ہوتی ہے اور وہ خون اسی فضلے کے قریب سے گزر رہا ہے لیکن اس فضلات کی بو تک پیدا نہیں ہوتی ہے تو جس طرح اللہ رب العزت تین چیزوں کو ملنے کے باوجود ایک چیز کو الگ کر دیتا ہے دوسرے کو الگ کر دیتا ہے تیسرے کو, کو الگ کر دیتا ہے اسی طرح اگر تم قبر کے اندر مل جاؤ تو اللہ رب الج تمہیں اس قبر سے دباؤ دینا پورے مبارکات اللہ رب العزت نے توحید کے بین دلائل بیان سمائے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کو تمہارے پاس ایسا کوئی سلاح ہی نہیں ہے کہ تم میرے محبوب کے پاس پیش کرو اور میرے محبوب تمہیں جواب نہ دیں تم اللہ کے انکار پر جتنی دلیلیں پیش کر لو لیکن تم کوئی ایسی دلیل پیش ہی نہیں کر سکتے کہ جو اللہ رب العزت کے وجود کی نبی ہو جائے گی اور تم اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت نہ کر سکو گے وہ میرا غب میں وہ میرا محبوب کہ جس پر میں اپنی وحیوں کا نزول کرتا ہوں اس کے قلب پر وہ وحی اتر جائے گی اس کے قلب پر وہ بات اتر جائے گی اور میرا محبوب اگر تمہارا سوال نقلی ہوگا تو نقلی انداز میں جواب دے گا اور اگر تمہارا سوال اقلی ہوگا تو اقلی کے انداز میں جواب دے گا سوریہ رات کے اندر اللہ رب العزت لیے انفرادی بہت خصوصیت بہن فرمائی اتنی صورتیں دیکھیں پہلے مکی گزری ہے لیکن اس میں اس قسم کا مضمون نہیں تھا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکی صورتیں موضوع کے لحاظ سے بحث کے لحاظ سے مرکز کے لحاظ سے سمجھنے کے لحاظ سے ایک ہی ہے کہ کافروں کو تلقین کی جا رہی ہے لیکن انداز سمجھانے کے مختلف ہے کبھی امام جعفر رضی اللہ و تعارن کے اقوال سے آپ نے توحید حق کی دلائل سنی یہاں پر آپ نے توہدید کی دلائل سنی تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر ایک ہی مپول کو سمجھایا ہے لیکن اللہ رب العزت مختلف اسلوب سے مختلف انداز میں دو اس مطلب کو سمجھایا گیا ہے دو فرمائیے اللہ رب العزت اس تمام باتوں پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے ایک دفعہ درود پاک کریے یہاں پر اللہ رب العزت کے ہر بزرگ بندوں کا ذکر ہو رہا ہے پورے راج کے اندر اللہ کے وہ بندے جنہوں نے ہر مشکل پر صبر کیا اور اپنے دین پر ڈٹے رہے مشکلات اگر پہاڑ یا طوفان کی صورت بھی اختیار کر کے آئی تو وہ استقامت کا ایک ستون بن کر ڈر گئے اور انہوں نے اللہ کو ہر وقت یاد رکھا اس کے دین کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا اللہ رب اللہ شاہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے صبر کیا ترجمہ سماج فرمائیے اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے ہماری راہ میں پیچھے اور ظاہری طور پر خرچ کیا گویا کہ پوشیدہ دور پر بھی اللہ کے راہ میں دیا ظاہری طور پر بھی اللہ کے راہ میں دیا تو ظاہری طور پر اللہ کے راہ, راہ میں دینا سکاس ہے پوشیدہ اللہ کی راہ میں دینا یہ صدقہ ہے زکاف کو اعلانیہ طور پر دینا چاہیے کیونکہ فرض اعلانیہ طور پر ہو تاکہ سامنے والے کو توفیق ہو صدقہ نفلی پوشیدہ دیا کرے اس لیے کہ جناب اس میں ریاض کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے لیکن فرض کے اندر ریا کا تصور نہیں ہے بلکہ اعلانیہ طور پر دیا جائے اس نیت سے کہ میں دے رہا ہوں میرے دوسرے بھائی کو بھی دینے کی توفیق ہو جائے تو اللہ رب اللہ شاہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا نمازیں قائم کی اور میرے لیے مال میں پوشیدہ طور پر بھی اور سب کے سامنے بھی گوڑے خرچ کیا اور برائی کے بدلے برائی کے بدلے بھلا کر کے چلتے رہے اور انہیں کے لیے ہم نے بہت سارے نفے پیدا کر अदरी ہیں جناتی جد इनके लिए ہم نے ان کے हैं جنت میں باغ بنائے ہیں اور یہ کیسے جائیں گے یہ ہمارے سالح بندے یہ ہمارے صدر کرنے والے بندے یہ ہمارے میگ بندے اپنے باپ داداوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے روایت میں آتا ہے کہ جو صالح بندہ ہوگا وہ کل قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں قاضی صلاء اللہ ساحد تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب یہ بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعلان ہوگا کہ میرے وہ ثابت اور استقامت والے بندے جنت میں چلے گئے تو جب یہ ثابت بندے جنت جانے لگیں گے تو فرشتے ان کو روک کر پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو کہاں جنت جا رہے ہیں کا حساب کتاب دیا ہے کا حساب کتاب کی ضرورت نہیں اور اللہ حرب الزدہ اس میں ہوگا کہ یہ میرے بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور یہ اکیلے نہیں جائیں گے ان کے والدین بھی جائیں گے اگر وہ مومن ہے ان کی بیویاں بھی جائیں گی اگر وہ مومن ہیں ان کے بچے بھی جائیں گے علماء فرما کر یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ ان کے باپ دادا جائیں گے تو ان کے باپ دادا کا صالح ہونا ضروری نہیں اگر وہ بھی صالح ہے تو انہیں ان کے ساتھ جانے کی ضرورت ہو تو, تو ایسے ہی چلے جائیں گے ان کو بھی ان کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے لیکن صالح بندے کے ساتھ ان کی بیوی یا ان کے رشتے دار جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ایک صالح بندہ ہوگا ایک نیک بندہ ہوگا اس کا باپ اس کا دادا اور اس کی بیوی اس کے رشتے دار اگر وہ عمل میں اس کی طرح نہ ہو لیکن اللہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کو ان کی طرح مکان آتا فمائیں اور کہا گا میرے محبوب میں آج میں نے تجھے خوش کر دیا اور اس کو جتنے دریات کی بلندی دی جائے گی اتنے دریات پر ہی اپنے رشتے داروں کو لے کر جائے گا لوگ کہتے نبی نہیں نفا پہنچا سکتا میں نے کہا نبی کے دین پر صبر کرنے والے اپنے داداؤں کو بھی لے جا رہے ہیں اپنے رشتے داروں کو بھی لے جا رہے ہیں اپنے اہل عیال کو لے جا رہے ہیں آپ ابھی تک وہیں پر توحید بجا رہے ہیں کہ جناب رسول پاک کچھ نہیں کر سکتے قرآن پڑھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا استقامت سے لی ان کے والدین کو بھی ہم ان کے مقام میں داخل کر دیں گے ان کی بیویوں کو بھی ان کے مقام میں داخل کر دیں گے ان کے رشتے داروں کو بھی داخل کر دیں گے یہ رشتے دار عمل میں ان کی طرح نہیں ہوں گے دیا کے مقام میں ان کی طرح نہیں ہوں گے جب تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں اگر مقام میں ان کی طرح ہوتے تو ان کو ان کے ساتھ جانے کی تھی وہ تو خود ہی چلے جاتے لیکن ان کے ساتھ اس لیے بھیجا جا رہا تاکہ یہ میرا بندہ مجھ سے راغی ہو جائے اور خوب خوش ہو جائے اور خوشی کے لیے سارے ان کے گناہ معاف کر دیے جنت میں جتنا اونچا مقام اس کا ہوگا اس مقام کے ساتھ وہ بھی جائیں گے وہ بھی وہاں پر فائد ہو جائیں گے دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہمیں کیونکہ ہم الحمدللہ للہ سرکار علیت السلام کی آیا میں سے ہیں کیونکہ امت مثل امت مسلے اولاد کی ہوتی ہے اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ نبی تمہارے والد ہیں تو دعا فرمائیے سرکار علی سلاطلام کی اس نسبت کو اللہ رب العزت ہمارے حق میں قبول فرمائے اور سرکار علیہ سلاط وسلام اس آئے کریمہ کے تحت قاضی صلاء اللہ صاحب تفصیر مضری نے سرکار کے اولاد سیدوں کے بے شمار فرائل نقل فرمائے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ نیک اور صالح لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے محبوبین اور سارے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے تو وہاں پر قابل صاحب نے وہاں نقل فرمائی ہے کہ کلو سب اب وہیاماسبی سرکاری شاہ فرماتے قیامت کے لئے سارے رشتوں کی گرہ کٹ جائے گی سارے رشتوں کے دامن ٹوٹ جائیں گے لیکن اگر کل قیامت میں بخشوانے کے لیے شفاعت کے لیے مدد کے لیے کوئی رشتہ کافی آئے گا تو میری اولاد کا رشتہ ہے وہ میرے شکاروں کا رشتہ ہے دعا فرمائیے اللہ ہمیں اہل بیت کے دامن سے وابست کرجیے تھا فرمائے ایک دفعہ محبت کے ساتھ درگے پار پنڈی یہاں پر ایک بات اور جو قاضی صاحب نے کوئی فرمائی وہ یہ ہے کہ نری پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں عہد تشریف لے جاتے اور عہد جانے کے ساتھ جب سرکار عہد پہنچتے جہاں پر شہدائے عہد مدفون ہیں جہاں پر جنگ عہد لڑی گئی ہے جہاں پر حضور علیہ السلاط السلام کے محبوب جچا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور جب وہاں تک پہ پہنچتے تو با بلند کہتے اے صبر اور استقامت کے طے میرا تمہیں سلام اور یہ ایسے کریمہ ان حضرات کے بھی حق میں ہے چونکہ سرکار علی سلاط وسلام پھر ان کی توسیع فرماتے کہ تم نے عہد میں استقامت کو عمل کیا اور اللہ کے دین پر تم نے صبر کیا اور استقامت پر گویا کہ تم کھڑے رہے اور استقامت کو تم نے اپنا لیا اور دین متی کو گویا کہ تم نے نہیں چھوڑا اور اس حالت میں موت تمہارے قریب آ گئی اور تم شہیدوں کے زمرے میں جا ملے تو سرکاری اس آیت کریمہ سے ان کو یاد فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت تم لوگوں کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کرے گا اور تمہارے جتنے رشتے دار ہیں تمہارے والدین ہیں تمہارے آبا و اجاد ہیں بشرطے کے وہ مومن ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ بشرتے کے مومن ہو اجر سے گنا ہو لیکن اگر وہ ہوئے تو وہ بھی تمہارے ساتھ اسی مقام پر ہوں گے جو مقام اللہ رب تمہیں جنت میں فرمائے گا ایک دفعہ الراج رات اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سورت ابراہیم شروع ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ جو تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خاص کے ساتھ موسوم ہے اور یہ بھی مکی ہے اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائد اور خصوصاً اللہ رب رقنعزت کی توحید وحدانیت کے دلائل کو بہت واعدے طور پر بیان کیا گیا اور مکہ والوں کے پاس خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ تمہارا شہر آباد کیسا ہوا اس کو آباد کرنے والا کون ہے یہ تو ایسی جگہ تھی جہاں پر گویا کے غیر ذرا یہاں پر تو کوئی گویا کے ایک چھوٹا سے پودا بھی نہیں اگتا تھا یعنی ایسا بندر علاقہ تھا لیکن آج دیکھو یہ تمام چیزیں گویا کہ تمہارے لیے کی جا رہی ہے سبزیاں تمہارے لیے اگائے جا رہے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے گویا کے ذکر فرمایا اس کی تشریح مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ضروریت کے ساتھ ملک شام میں تھی آپ کی دو موجا ایک حضرت سارا اور ایک حضرت حاضرہ حضرت سارا کی اولاد نہیں تھی جو آخری وقت میں حضرت الحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ایک بیٹا تھا حضرت علیہ السلام حضرت سارے نے کہا کہ ان کو کہیں پر لے جائیں یعنی مکہ کی طرف لے دور لے جائیں جائیں دور میرے قریب سے لے جائیں اللہ حمرت نے حکم فرما دیا کہ ابراہیم آپ آب ان کو یہاں سے لے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے نکلے اور آج جہاں بیت اللہ شریف آباد ہے وہاں پر آپ پہ پہنچے آپ اکیلے آپ کے پاس چند کھجور کے دانے ایک مشکیزہ جس میں تھوڑا سا پانی ہے وہ لے کر آپ اپنی بیوی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑتے ہیں اور وہ کھجورے دیتے ہیں پانی دیتے ہیں اور وہاں سے لوٹنے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم سے کہتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس ایسے بنجر علاقے میں چھوڑ کر غیر ذرائع علاقے میں چھوڑ کر جہاں پر دور دور تک انسان کی دظر نہیں آتی ہے جہاں پر دور دور تک انسان کی ذات و کنار ہے ایک سبزہ تک نظر نہیں آتا آپ ایسے کچیل میدان کے اندر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے سبحان اللہ کیسے صابر بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاضرہ کیا جواب دیتی ہے سبحان اللہ کہتی ہے اگر واقعی نہیں اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اگر یہ بنجر ادا کا ہے تو بنجر رہے لیکن اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجل ہو گئے آپ نے اپنے بچے کو وہیں پر ریپ پر نکال دیا کچھ دن تک تو وہ کھجور چلتے رہے پانی چلتے رہے آپ حضرت ختم ہو گیا ماں کو یہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہ گئی آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر چھوڑا جہاں پر الحمدللہ للہ آج زمزم کا وہ مقدس کنواں ہے آپ نے وہاں پر چھوڑا اور آپ سطح کی پہاڑی کی طرف گئی اور وہاں سے پہاڑی نہیں بلکہ کیڑا تھا مٹی کا اس پر کھڑے ہو کر دور تک نظر دوڑائی کہیں سے کوئی کافلا نظر آ جائے کوئی راہ گزر نظر آ جائے میں اس سے چند کپڑے پانی کے لے لوں اپنے بچے کی پیاس کو بجا دوں لیکن معاملہ نظر نہ آیا آپ مربا کی طرف آتی ہیں یہی معاملہ مروا کی طرف کرتی ہے وہاں سے پھر آپ صفا کی طرف آتی ہیں پھر مروا کی طرف آتی ہیں پھر سفا کی طرف آتی ہے آپ نے جو یہ سات چکر سفا سے مروا مروا سے سفا کے درمیان اللہ کو آپ کا یہ کرنا اتنا پسند آیا کہ میرے حبیب کے اِنَّ صفا مِن یہ کی پہاڑی یہاں پر حاضرات قدم لگے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا سے تک بھاگتی نہیں یا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایریو کو رگڑتے رہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ایریو کو رگڑنے کے ساتھ ہی گویا کے وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا بعض علماء کہتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ حضرت گدریل امین آئے اور اپنے پر کو اس جگہ پر مارا تو وہاں سے گویا کے چشمہ جاری ہوا اور چشمہ ایسے پھوٹنے لگا کہ اب گویا کے پورے علاقے کو اپنی گھیر میں لے گا اتنی تیزی میں حضرت حاضرہ ربی اللہ تعالیٰ عنا دوڑتے ہوئے آئی اور قریب پہنچی اور آپ نے بناتی اور قبول ہوتے ہیں اگر زم زم نہ تو یہ پانی پوری دنیا میں بھر جاتا اتنا پانی اور اتنے گویا کہ تیزی میں نکلا اور آپ نے گویا کا اس کا ہہارا لگایا اور آپ نے فرمایا زم زم زم زم کا مانا ہے ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پانی کی ٹھنڈک میں اس کی تیزی میں اس کے مزاج میں اس کی فطرت میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں آئی ہے تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیو کی برکتیں ہیں اللہ اکبر علما نے فرمایا کہ حضرت زمزم کے پانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نسبت ہی یہ پانی کا بہت بڑا مقام ہے لیکن اس پانی کی مقبولیت اور اس کی عظمت اور اس کے تقدس کو چار چاند جب لگے جب مصطفی کے دل کو اس سے دھویا گیا کیونکہ یہ تو اب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے لگ رہا ہے تو اس کو زبی اللہ کا مقام مل رہا ہے جب اللہ کے مت کرنے کا مقام مل رہا ہے لیکن جب مہاراج کی رات میرے ہری میں چریا کے کل میں کو دھویا گیا تو وہ زمزم کا پانی تھا زمزم پہلے کو اس قدر ممتاز نہ تھا لیکن اب ایسا ممتاز ہوا ہے کہ جو پانی مصطفا کے قلم سے لگ گیا ہو اس کی عظمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے اس کے مقام کو کون شمار کرتا ہے اس لیے سرکار سناتے ہیں کہ زمزم پینے میں کنجوسی مت کیا کرو اس لیے کہ زمزم پینے سے بھاگتا مناسب ہے زمزم پینے سے بھاگتا منافق ہے اور کوئی شخص اپنے ایمان اور نفاق کو پہچاننا چاہے تو وہ حرم شریف جائے اللہ میں بار بار لے جائے اور منہ کے ساتھ کیونکہ ایک سانس میں پینا ہے اور برہنہ سر پینا ہے اور پی چلے جائیں میں تو کہتا ہوں الحمدللہ کہ بندہ پیتا چلا جائے پیٹ میں نہ تو سنگل موجود ہوتا ہے نہ بھاری بناتا ہے اور جس کے پیٹ میں بھاری پن نہیں آیا سمجھ جاؤ اس کا ایمان کامل ہے کیونکہ جس کے پیٹ میں زمزم نے اپنا گھر کر لیا اس میں نفاق نہیں آ سکتا سرکار سے مومن ہوگا اور زمزم سے بھاگنے والا منافق ہوتا ہے تو دعا فرمائیے اللہ رب العزت بار بار ہمیں حرم شریف کی نصیب فرمائے اور آگے زمزم کو بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہوئے اور اپنے لوگوں سے جام لگا کر زمزم شریف کو سیر حاصل طور پر پینے کی توفیق مرحلہ فرمائے زمزم پیتے وقت جو دعا کی جائے حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت تم زمزم پیتے ہو تو زمزم پیتے وقت جو دعا کرو گے اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا وہ کیا پرکیف و منظر ہوتا ہے کہ جب گویا کے طبا کرنے والا تبا سے فارغ ہو کر زمزم کے کنویں کے قریب آتا ہے اور وہاں سے پانی لیتا ہے اور پانی لے کر سیڑھیوں سے باہر جاتا ہے اور حرم شریف کے को کو اپنی نظروں کے سامنے کرتے ہوئے وہ پانی کے قطرات کو اپنی حلق کے نیچے اتارتا ہے اور زبان پر ایمان اور استحکامت اور صبر کی دعا ہوتی ہے اللہ اکبر حرم شریف کی سرزمین ہو ہاتھ میں زمزم کا پیالہ ہو آنکھوں کے سامنے بیت اللہ کی عمارت ہو وہ دعائیں کیسے قبول نہیں ہو سکتی دعا فرمائی اللہ رب العزت ہمیں بار بار حرم شریف کی زارت سے مشرف فرمائے اور زمزم شریف سے مولا کریم ہماری طبیعت کو آشنا فرمائے زمزم شریف کو ہم پر مہربان فرما مولا کریم اس کے ذریعے ہمیں ایمان اور استقامت نسی فرما مولا کریم صاضروں کی اور استقامت پذیروں کی جو روایتی بیان فرمائی ہے قرآن میں مولائے کریم ان ساغروں کے زمروں میں ہمیں شامل فرما ان استحکامت والی جماعت کے زمروں میں ہمیں شامل فرما اور اللہ رب العزت ہماری تمام معروضات کو اپنی بارگاہ میں سے محبوب اتنا فرما الحمدللہ رب